اس کے بعد توبہ کرے اور توبہ کا طریقہ یہ کہ اچھی طرح غسل کرے اور اللہ تعالی سے دو رکتیں پڑھ کر خدا سے معافی مانگے اور جتنا ہو سکے استعار کرے آجزی سے کام لے اگر رونا اور گر ہو تو بہت ہی اچھا ہے نہ ہو سکے کوئی حرج نہیں ہے اپنے اختیار میں نہیں بار بار خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اس لیے کہ یہ سفر اتنا مبارک ہے اس کے ایک ایک قدم پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو اللہ تعالی سے توبہ کرتا رہے حدیث میں بھی دعا آئی ہے اور جگہ پہ بھی رسول اللہ, اللہ رام رضی اللہ عنہ سکھاتے تھے اس میں سے بعض الفاظ یہ بھی ہیں جیسے کہ ایک شاد فرمایا کہ اللہ اطوبی اے پروردگار میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں ان تمام گناہوں سے جو کی ہیں لا ارجیو الیہ ابدا میں کبھی بھی اللہ جس حد تک ہو سکا کہ گناہ آئندہ نہیں کروں گا اللہ لا الجو الحا ابدن اللہ فرت کا اوسٰ اللہ آپ کی رحمت اور آپ کی مغفرت اور اللہ آپ کی بخشش یقیناً میرے گناہوں کے مقابلے میں بہت وسیع ہے رحمت کا اللہ جو میرا عمل ہے مجھے اس پر کوئی اعتماد نہیں ہے تیری رحمت پہ بھروسہ کیے ہوئے ہوں تیری رحمت پر بھروسہ کرتا ہوں تو توبہ کرے اچھی طرح سے اور چاہے بھی الفاظ پڑھ لے کہ اللہ اتوب الہ کا منحال ارجی ولیحا ابن الله ماماگو فرتو کا اوساو من زمبی براحم کا اررج اندي من عملی